بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده من محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آج 1441 ہجری ذوالقعدہ کی 29ویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فتق الله اسرهو کی کتاب دعوت المقاومه الاسلاميه العالميه یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے آٹھویں نقطے میں شروع ہے آٹھویں نقطے کا عنوان ہے عالم اسلام پر بیرونی حملے گزشتہ سبق میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ عالم اسلام پر بیرونی حملے سب سے پہلے ہم کی ابتدا نورمنڈیوں نے کی جنہوں نے مسلمانوں کو عربوں کو جزیرہ نما سسلی سے جلا وطن کر دیا جس جزیرے کو مسلمانوں نے قاضی اسد بن فرات رحمہ اللہ کی قیادت اور زیادت اللہ اغلبی کی عمارت میں فتح کیا تھا جہاں تین صدیوں کے قریب مسلمانوں کا جنڈا لہراتا رہا تھا آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم صلیبی جنگوں کا تذکرہ کریں گے آج کے درس کا عنوان ہے الحروب الصلیبیہ یہ اسباب صلیبی عوامل جنگوں کے اسباب اور عوامل سلیبی جنگوں کے جو اسباب اور عوامل ہیں وہ تین ہیں نمبر ایک دینی نمبر دو سیاسی نمبر تین اقتصادی یعنی سلیبی جنگوں کے تین اسباب ہیں ان تین مسلث اسباب کی بنیاد پر مسلس سلیب کو پوجنے والے سلیبی مسلمانوں پر چڑھ دوڑے فرانس کے شہر کلیرمون فران میں چھبیس نومبر سن ایک ہزار پچانوے ہجری چار سو اٹھاسی میں اس زمانے کے عیسائیوں کے سلیبیوں کے پوپ عرپان سویم نے ایک مجلس منعقد کی اس مجلس میں عیسائیوں کے رہنما الکسیس کومنین کی طرف سے عرپان سالس نے سلجوقی ترکوں کے خلاف جنگ کرنے کا ایجنڈا پیش کیا جوخی ترک جو کے مسلمان تھے جن کی ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم تھی ان کے خلاف صلیبیوں کو اکٹھا کرنے اور جنگ کا اعلان کرنے کے لیے اس نے پادریوں کا لباس پہنا جسے بعد میں پترس ناسک یعنی پترس پوپ کے نام سے یاد کیا گیا اس نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کی ترغیب اور دعوت دی تین قسم کے طبقوں نے اور پادریوں کی دعوت سلیب بھی مسلط ہے تسلیس کے پجاریوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کی ابتدا کی ان تین طبقوں کی تفصیل یہ ہے سب سے پہلا طبقہ غریب لوگ یا ہاری اور کسان لوگ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ہاری کسان جاگیرداروں کے غلام کی طرح زمین کی خدمت کرتے ہیں دوسرا طبقہ ہے جاگیردار وڈیرے تیسرا طبقہ ہے تاجر حضرات فرم الفقر قبر فقان قلطن و حرمان پہلے طبقے کی بات ہو رہی ہے یہ غریب جو عوام تھی فقیر قسم کے جو لوگ تھے یہ انتہائی محرومیت اور انتہائی ذلت کی زندگی گزارا کرتے تھے بیماریاں اور وباؤں کا شکار ہو ہو کر اکثر مر جاتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے جاگیردار زمیندار اور وڈیروں کے غلام ہوتے تھے وڈیرے ان کو اپنا مملوک سمجھا کرتے تھے یہ بیچارے ایسے کسی ملک کے خواب دیکھا کرتے تھے جس میں بہت ساری نعمتیں ہوں اور گرجا کی طرف سے مغفرت اور ان کے گناہوں کی معافی کا پروانہ ہو وکان بس یہی وہ ان کی روحانی طاقت تھی جس نے انہیں جنگ میں جھونکا گویا یہ ایک تیر سے دو شکار کے قائل تھے مسلمانوں کے خلاف جب ہم جنگ میں جائیں گے ایک طرف تو ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا دوسری طرف گرجا کے پادریوں کی طرف سے مغفرت کے پروانے ملیں گے دوسرا طبقہ تھا جاگیرداروں اور وڈیروں کا پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں ان میں پہلی قسم وہ ہے جس کو لقب بھی حاصل ہے اور مال بھی حاصل ہے اور دوسرا قسم وہ ہے جس کو صرف لقب حاصل ہے مال اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس بات کی تفصیل دراصل یہ ہے یہ جاگیرداروں کا وڈیروں کا جو نظام ہوتا تھا یورپ میں اس میں صرف بڑے بیٹے کو جو ہے میراث ملا کرتی تھی چنانچہ اس کو لقب بھی ملا کرتا تھا سردار وغیرہ کا اور مال بھی ملا کرتا تھا اور جو اس کے دوسرے بھائی وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کو صرف لقب ملا کرتا تھا کہ آپ بھی سردار ہیں مال میں سے کچھ بھی انہیں نہیں ملا کرتا تھا انہیں بے جائیداد کہا جاتا تھا یعنی جن کے پاس کوئی جائیداد نہیں یا بے زمین کہا جاتا تھا جن کی کوئی زمین نہیں ہے اور یہ جو جاگیردار اور وڈیرے ہوا کرتے تھے یہ آپس میں رستہ کشی میں مصروف رہتے تھے آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے غلاموں کی فوجیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی اب یہ جب سلیبی جنگوں کی بات سامنے آئی اس سے ان کے غصے کا جو رخ ہے ان کے غیز و غذب کا جو رخ ہے مسلمانوں کی طرف پھر گیا اور یہ مسلمانوں سے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے جیسے کہ ابھی بتلایا گیا ہے کہ عمرہ کی بھی دو قسمیں تھی ایک وہ جن کے پاس مال و دولت ہوا کرتی تھی اور دوسرے وہ تھے جن کو صرف ایک ٹائٹل اور لقب ہی ملا کرتا تھا مال و دولت ان کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی تو یہ آپس میں لڑ بڑ کر کچھ نہ کچھ گزارا اپنا کر لیا کرتے تھے لیکن جب انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت ملی تو یہ بہت خوش ہوئے اس طریقے سے یورپ نے ایک بہت بڑی مصیبت پر قابو پایا ایک طرف تو داخلی مشکلات پر انہوں نے کنٹرول حاصل کیا کہ یورپ کے اندر جو اندرونی جھگڑے تھے وہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے سب کے سب اور پوپ کی فوج میں پادریوں کی فوج میں غریب لوگ اور وہ لوگ جو کہ صرف لقب رکھتے تھے مال دولت ان کے پاس نہیں تھی یہ سب کے سب شامل ہونے لگے تیسرا طبقہ تاجروں کا تھا یہ وہ لوگ تھے جو کہ بڑے بڑے ایسے شہروں میں رہا کرتے تھے جن کی سرحدیں سمندر کے ساحلوں سے ملا کرتی ہیں ان تاجروں کے پاس بہری بیڑے تھے اور ان بدبختوں بختوں کا بھی خواب یہی ہوا کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح شام کی ساحلوں تک پہنچا جائے تاکہ شام میں تجارتی تعلقات استوار کیے جائے اب جب کہ پوپ کی طرف سے اور بادشاہوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے اعلانات ہونے لگے تو یہ بھی ترقی کی اور مالداری کے خواب دیکھنے لگے وہ قدحق جنیوا وہ بیزا البندیہ اہل محا اس سلسلے میں جنیوا جو کہ ایک مشہور شہر ہے آج بھی مشہور شہر ہے اور بیزا بندقیہ نامی اٹلی کے جو شہر تھے انہوں نے اپنے خوابوں کو پورا کیا انہوں نے صلیبیوں کے لشکر کو آگے تک پہنچانے کے لیے بہت بڑے بڑے اپنے بحری بیڑے چلائے اور مصر اور شام کے ساتھ انہوں نے تجارت کا بازار گرم کیا دو صدیوں میں تقریباً سات صلیبی جنگیں ہوئی ہیں مشہور مشہور ان کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ تفصیل کیا جائے گا اللہ جل جلال ہمیں اپنے دین کے لیے درد اور غم آتا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کافروں و سلیبیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ فرمائے وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وصحبی اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ